کھولو جی کتاب کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سوراب انعام یہی ہے نا سورت عنام میں شرک کی تردید دلائل اکلیہ کے ساتھ تھی اب سورت آرام میں دلائل نقلیا ہوں گے علیہ السلام کے قصے ہیں نمبر دو جب مسئلہ توحید میں دلائل کے ساتھ دلائل دل ان کے ساتھ مبرہن مبرحن و نا بدل ہو گیا تو سورہ آرام نے فرمایا کہ اس مسئلے کو جرت اور استقلال کے ساتھ لوگ ان تک پہنچاؤ اس کی تبلیغ میں جو مسائب تکالیفیں برداشت کرو اس صورت کے مضامین کی ترتیب سورہ نام کے برعکس اور سورہ مہدا کے مطابق ہے یعنی پہلے نفی شرق پھیلی بعد ان نفی شرکا دی خلاصہ سورا کے تین دعوے ہیں پہلا دعوی ہے کہ بہادر بنو تبلیغ میں مسئلہ توحید کی جرت استقلال سے تبلیغ کرو سرا میں جو تکالیف برداشت کرو تم نے مختصر یہی یاد کر لیں بہادر بنو تکلیفیں برداشت کرو دوسرا دعویٰ جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ان کی پیروی کرو اور شیاطین کی پیروی میں اپنی طرف سے تہری کا اختراع نہ کرو یہ ہے دوسرا دعویٰ احکام الحیہ کی اتباع اپنی طرف سے یہ تحریم تحلیمیں گھڑتے تھے نا وہ نہ گھڑو تیسرا دعویٰ غیب دان کار متصرف متصرت نمور اللہ تعالی ہے ان دعوی کے بعد چھ قصص بیان ہوں گے جن کا تعلق ان دعوی سے علا اللہ سبیل لف نشر غیر مرتب ہوگا انہیں ترتیب پوری نہیں ہوگی الاٹ ہوگی دیکھو پہلے تین کسے تیسرے دعوے سے متعلق اگر ترتیب ہوتی تو پہلے تین کسے کس ہوتے کسے پہلے سے چوتھا کسا دوسرے دعوے سے پانچ کے ساتھ دوسرے اور تیسرے سے دونوں دعوے سے متعلق ہوگا دوسرا تیسرا چھٹا کسا پہلے سے اس کے بعد جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعوی کی چار وجوہ سے تردید آخر میں تسل رسول شکایات, مشرقین, آداب تغلیب, تبلیغ, آداب قرآن. باللہ من ربحلی صدری ویس ویلی ربی ماشاءاللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ نعم الوکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرح سورہ آرہ مکیہ ہے ہی کہ کو ذہن میں رکھیں الف لا میم سات حروف مکبتات ہیں اللہ آلم بمراد ہی بزالکا بعض تخصیروں میں, میں میں نے دیکھا کہ چونکہ پہلا دعویٰ یہ ہے سینا کھول کے جرحد کے ساتھ تبلیغ کرو اور تمہارے سینے میں تنگی نہ آئے جب تنگی نہ آئے تو شرح صدر ہوگی یا نہیں کیا ہوگی تو شرح صدر کی طرف اشارہ کیا گیا الفلا میم صاد غور کرو یہ اشارہ ہے کس طرح الم نش راہ لاکا صدر کا یہ مخفف ہے کس کا کا کیا تیرے سینے کو ہم نے نہیں کھولا تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ کا سینہ کھول جائے تبلیغ دین کی طرح اس میں اشارہ کیا گیا کتاب انزل ضلع علاقہ کنارے پہ لکھ لو دعویٰ نمبر ایک یہ پہلا دعوی ہے کہ تبلیغ کرو جرا تو استقلال کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور جو تکلیف ہیں برداشت کرو دل میں تنگی نہ ہونی چاہیے یہی دعویٰ ہے یہ خاضہ کتاب خاضہ مبتدا معذوف ہے یہ کتاب اتاری دی جی ہے طرف تیرے بس نہ ہو تیرے سینے میں تنگی اسے اس لے تن زیرا یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے بتائیے ان زیرا کے کس کے اتاری گی جی کیوں ڈرائے دو سات مضمون اس کے دو لکھو ایک حکمت انزال دوسرا فریضہ رسول اس کے مضمون کتنے ہیں جی ایک حکمت انزال کہ کیوں اتاری گئی دوسرا کیا فریضہ رسول حضور کا فریض ہے نا انزال و ذکر بو منی یہ غور فرمائیے واہ آخا ہے ذکرہ ذکرا کتاب پہ پڑھ رہا ہے کس تو کیا معنی کرو گے کتاب و حاضا ذکرہ یہ کتاب ہے اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے مومنین کے مستفیدین نیچے لکھو مستفی دین اتنا دلائی پہلے فریض رسول صاحب کیا ہے جی فریضہ امت کا حضور پہنچائیں گے تبلیغ کریں گے تم اتباع کرو گے فریض امت فریضہ امت بھی ہے اور دوسرا دعویٰ بھی ہے دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ ماں ان ضلع کی اتباع کرو قرآن کی اتباع کرو اور شیاطین ال سوال جن کے پیچھے نہ لگو شیاطین اور ان سوال جن کے پیچھے نہ لگو وہ تمہیں بتائیں کہ تحریم تحریم غلط باتیں شرک بات اتباع کرو اس چیز کے جو اتارے کی طرف تمہارے تمہارے رب کی طرف سے اور نہ اتباع کرو سوائے اس اللہ کے دوسرے یاروں کی اولیاء کہ انہوں نے کیا کرو اللہ کے سوا دوسرے یا یہ شا لکھ لو اس سے مراد شیاطین الانس وال جن ہیں وہ بھی تو یار ہی رکھتے ہیں نا دوسرے یاروں کی تیواری کرنی تو کون ہے شیاطین الانس وال جن شیطان جو ہے نا جنوں سے وہ بھی سکھاتے ہیں انسانوں سے شیطان بھی سکھاتے ہیں بڑے کمینے ہوتے ہیں یہ بالکل ہمارے پاس باوسوک ذریعے سے پہنچی ہے یہ بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں خانپور بھی کہتے تھے ادھر بھی کہتے ہیں، اوے ملہ کے پاس چار پانچ گھنٹے بیٹھتے ہو وقت ذائقے کی او کیا بنے گا تمہارا ہوئے کیا حاصل کر رہے ہو تو ہم کہو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جو بادشاہوں کو نصیب میں یہی جواب دیا کرو وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے کلی لمبا تو قرون بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تو بھی دو دعوے آ گئے اس میں فریض رسول بھی آ گیا فریدہ امت بھی آ گیا وہ کم میں کریا تین تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی ایک کم کی تمیز کیا ہے تم بتاؤ کریا بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہم نے کیسے پس آیا تھا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت بیاتن منا اوہم قائلون یا اس حال میں کہ وہ کیلولا کرنے والے تھے قائلون کا منع یو نہ کرنا بولنے والے تھے کیا منع کرنا کیلولا کس وقت کیا جاتا آدھی رات کو نا کس وقت دوپہر کو اچھا یا اس سال میں کہ وہ قیلولہ کرنے والے تھے دوپہر کے ٹائم یہ ہم چھوٹے تھے تو مہم یاد کرتے تھے ناوی مئم وغیرہ وغیرہ اس میں ایک یہ تھا کہ کالا زائد ان تحجارہ تھے پنا کا وضو اب زہری معنی تو ہے بولا جائے درخت کے نیچے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو بولنے سے وزیر ٹوٹتا ہے تو کالا کا منع کیلولا کیا کیا؟ کیلولہ کیا زید نے درخت کے نیچے رزو ٹوٹ جا کیلولا سے رز کا ہے لیکن ایک بات سمجھیے کیلولا والا جو کالا ہے نا وہ باب ہے کالا یقینوں کا کیا با یبیوں کی طرح اور یہ جو بولنا یہ کیا ہے کالا یقینی فرق ہے فما کان نہ دعوا نہ کی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا مگر یہ کہ کہنے لگے واقعی اقرار کر لیا فال صن وہی تقریب دنیاوی چلی آ رہی تھی اب تقریف اخروی ہے فالن اللہ صلی اخری تقریف اخرئی ضرور سوال کریں گے ہم ان لوگوں سے کہ رسول بھیجے گئے تھے طرف ان کے ان سے بھی پوچھیں گے کیا ما کے جین کیا پوچھیں گے ماضا اجب تمل مورف تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا کمتوں سے پوچھیں گے آگے کیا ہے خود رسولوں سے پوچھیں گے کمتوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا جواب دیا اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام حق پورا پہنچایا یا نہیں پھر آگے کیا جواب ملا ٹھیک ہے جی رسولوں سے پوچھیں گے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب شجابات کے تھے رحمہ اللہ تعالی جن کے ابھی معرف بہلویہ حضرت سعید سید نے چھپائے تھے معرف بہلویہ وہ حضرت آخر وقت کے اندر بیمار تھے اور رو رہے تھے زار کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیوں زار و زار فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں رسولوں سے سوال کروں گا کیا کہ پیغام یہ پورا پہنچا یا نہیں تو جو ذات رسولوں سے سوال کرے گی وہ ہم پیروں سے سوال کرے گی یا نہیں کہ تمہارے جو مرید بڑھتے گئے ہزاروں کی تعداد میں ہوئے مریدوں کی کیا تربیت کی تھی تم نے مریدوں کی تم نے کیا تربیت کی تھی تمہارے ذمہ ہے تربیت تو تربیت ذمہ ہوتی ہے بابا کیا کیا سمجھے استاد کے ذمہ ہے تربیت شاگرد کی اور مرشد کے ذمہ ہے تربیت کرے کس کی مرید کی فالانق سن علیہ اس کے بعد اگر کوئی ہیری پھیری کریں گے نا امتیں رسول تو نہیں کریں گے تو ہم اپنے علم کے ساتھ واضح کر دیں گے بیان کر دیں گے کہ یہ جواب تم نے دیا فیصلہ ضرور بیان کریں گے ان کے اوپر اپنے علم کامل کے ساتھ اور نہ تھے ہم غائب ہم تو حاضر و ناظر تھے یہ تخریف اخروی ہے نا آگے بھی وہی ہے وزن اس دن کا برحق ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ میزان اعمال کیا ہیں برحق ہے ہمارے عمل تلیں گے لیکن یہ موتضلا ہے ایک گراف وہ موتزلہ کہتے ہیں کہ امال نہیں تلیں گے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ امال ہیں آراف کیا ہے بھائی تم نے ایک عمل کیا ختم ہو گیا یہ امال قائم رہتے ہیں جیسے تمہارا وجود ہے امال آراز ہے کرتے ہو ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بقا نہیں ہے تو یہ کیسے تلیں گے تو پرانے حضرات جواب دیتے تھے کہ قیامت کے دن ان کے جسم بنائے جائیں گے امال کے کیا ہوں گے اجسام ہوں گے وہی تلیں گے یا یہ امال نامے رجسٹر جن میں درج کرتے ہیں ہمار رجسٹر تریں گے لیکن آج کل آپ نے دیکھ لیا جدید حالات کے اندر ماحول کے اندر کہ آراز بھی تل رہے ہیں ان کا وزن ہو رہا ہے آپ ایک گاڑی کے اوپر سفر کرتے ہیں تو حاجی صاحب آپ کی گاڑی پہ میٹر لگا ہوا ہے یا نہیں تو گاڑی دوڑتی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک گھنٹہ میں اس کی دوڑ سو کلومیٹر ہے ایک سو بیس ہے پتا چلتا ہے تو یہ دوڑ کیا ہے آراز ہے یا چانس ہے آراز ہے دوڑ دیکھ پوائنٹ کے میٹر کے اوپر اس کا وزن ہو رہا ہے دوڑ کائیں نہیں ہو رہا تو آج کل ہی دوڑ کے درد آراز کے وزن ہو رہے ہے دوڑ آراز میں سے قائم نہیں لیکن پتا چل رہا ہے کہ گھنٹے میں اس کا وزن اتنی ہے آگے سمجھ بخار آپ کو آتا ہے آراز میں سے ہے تھرمامیٹر لگاؤ وہ بتاتا ہے کہ بخار ایک سو دو پہ چار پہ بخار کا وزن ہو رہا ہے آپ چیز کا وزن ہو رہا ہے آپ کو آج بتا دیں گے محمد موسمیات والے کہ حرارت کا درجہ اتنا ہے برودت کا درجہ اتنا ہے یار وزن ہو رہا ہے انسان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے بہی ہے دیکھو جی حضرت وزن اس دن کا برحق ہے فمن من سا قلت موازین ہوں یہ بشارت ہے جی وہ شاس کے بھاری ہو گئے موازین موازین کو جمع کس کی بناؤ موزون کی تو پھر اس سے مراد کون ہوں گے آمال امبال موزون ہے نا اور اس کو جمع بناؤ میزان کی تو پھر اس سے مراد ہوگا میزان کا پلہ او ترازو کا پلہ دونوں معنی صحیح ہیں پوشا کے بھاری ہو گئے امال اس کے یا بھاری ہو گئے کیا پلے اس کے پس یہ کامیاب ہیں ان کے لیے بشارت ہے یہ انجام ہوا کن کا جی مومنین کا اب آگے انجام محرومین کا کفار کا اور وہ شخص کے ہلکے ہوئے پلے اس کے یعنی ان کے ترازو کے پلے بالکل ہلکے اتنے ہلکے کہ ایمان بھی نہیں ہے کیونکہ ایمان کا جو وزن ہوتا ہے نا اچھا خاصا ایمان بھی نہیں ہے ان کافر ہیں بس یہی وہ لوگ ہیں کہ خسار میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو بس سبب اس کے کہ ہماری ایتوں کی حق تلفی کرتے تھے یہاں یا ظلمون کا معنی ہماری ایتوں کو نہیں مانتے تھے حق کلفی کرتے تھے ظلم کا مانا وال مکندہ فی الحال نعمت تربیت کا بیان نعمت ایجاد آگے آ رہی ہے نعمت تربیت اور البتہ کی ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو کس کے اندر زمین کے اندر اور کی واسطے تمہارے زمین کے اندر روزیاں بہت کم شکر کرتے ہو جس کا کھائیے اس کا گائیے روزی خدا کی کھاتے ہو گاتے دوسروں کا یہ نعمت کون سی ہے جی آگے نعمت ایجاد والا خلق نا یہ نعمت ایجاد بھی ہے اور دوسرے دعوے کی تمہید بھی ہے اب دیکھو زہری معنی کرو تو نہیں بنتا دیکھو البتائی پیدا کیا ہم نے تم کو پھر صورتیں دی ہم نے تم کو پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو ایسے تو آدم کو جو سیدھا ہوا ہماری پیدائش کے بعد وہ تو ابھی ہونا چاہیے پھر سیدھا اللہ نے ہمیں پیدا کیا صورتیں دی پھر کہا آدم کو سیدھا کرو تو اس کا جواب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ سے بالکل آسان دیتے ہیں وہ فرماتے سما ہے نا کہ طرح کی زمانی کے لیے نہیں ہے کہ اس کا زمانہ بعد میں تھا کس کے لیے تاکیب پھر یہ بات بھی سن لو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد آپ حضرت نوح کی تعریف کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حضرت نوح کی تعریف بھی سن لو یا حضرت نو بعد میں آئے کے بعد تو نہیں ہے نا تو سما کس کے لیے آئے محض اس کا ذکر بعد میں ہے زمانہ بعد میں نہیں یہ میرے کو آسان جواب ہے بعض مفسرین نے یوں جواب دیا وہ حس مزاف کا کرتے ہیں والد خلق نا ابا تمہارے باپ کو پیدا کیا اس کے مادے کو سما سور نا پھر سورت دی ہم نے تمہارے باپ کو کون ہے باپ آدم پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو یہ سمجھ آ گیا تو خلق ناپ سے مراد ہے اس کا مادہ پیدا کیا پھر اس کو سورت دی اچھا اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو ضمنان تبان اس کی اولاد بھی اس کے اندر آ گئی یا نہیں ہم بھی آ گئے ہم نے پیدا کیا تم کو آدم کے زمین میں اور تمہارا نقشہ بھی کھینچا آدم کے زمین میں بھی ذات آدم کو پیدا کیا بھی تبا تم بھی پیدا ہو گئے پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو تو پہلے نعمت تربیت تھی پھر نعمت کیا تھی ایجاد نعمت اب نعمت اکرام ہے کو ملا کا نعمت اکرام بھائی یہ نعمت اکرام ہے کہ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کی کا کرو تعظیم کرو سجدہ کرو ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے نہ کیا نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے اے اللہ تسجدہ ہے نا کہ ہے زیدہ اور ان کیا ہے مستریہ تعویل مستر میں کر دے گا کس چیز نے روکا تو اس کو سیدھا کرنے سے جب میں نے حکم کہا کہنے لگا میں تو بہتر ہوں اس سے میں کیا ہوں بہتر ہوں سے کیوں بہتر ہوں کہ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے آگ اوپر چڑھ دیا ہے اور پیدا کیا تو نے اس کو کس سے مٹی سے سمجھے مٹی نیچے گرتی ہے تو شیطان کیوں مارا گیا اس نے کہا میں بہتر ہوں میں کیا ہوں یہ خیال کرنا آپ کو بہتر نہ سمجھنا جو لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں کیا میں جائزہ لے رہا ہوں دنیا کا ادار میرے خیال ہے کوئی پیر زادہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ کوئی بڑے پیر کا بیٹا پڑھ رہا ہے ہاں؟ سارے جٹے بیٹھے دیہات کے ہیں جٹوں کے پو پیر زادہ کوئی نہیں بیٹھا وہ پیر زیادہ کہتے آنا خیر ہوں کیا کہتے ہیں ہاں جب میں بہتر ہوں تم والی منظور کے پاس توں پڑھ یہ جٹ کا پوت ہے بلوچ کا پوت ہے کیوں پڑھوں تو یہ آنا خیر ان کی بھارت دیش میں آتی ہے معروم جاتا ہے پیار کرنا آ, اپنے آپ کو بالکل کچھ ہی نہ کچھ نہ ہوں. آ, کوئی سمجھا تو کو معرومی ہو جائے گی آنا خیر ان کی مرض ہے مولانا ساجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شائخ نے مجھ کو نصیحت فرمائی مرا پیر دان آئے فروخاب فرمود بررو آپ یق آنکھ برخیش خود بین بباس جگر آنکھ بر غیر بد بیم بباس اپنے بارے میں خود بین نہ ہو غیر کے بارے میں بد بین نہ ہو اگر اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ میں سب کچھ ہوں اس کا نام خود بین ہی ہے کیا خود بین نہ بننا اور دوسرے کے بارے میں بد بین نہ بننا دوسروں کی برائیں تلاش کرو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو ہی معرومی ہے محروم گیا یا نہیں کالا اللہ تعالی نے فرمایا فاحب اس کے نیچے یہ ضرور لکھ لو کام آئے گا آگے تجویز اخراج یہ فاہبد جو فرمایا یہ کیا ہے تجویز ابھی نفاذ نہیں ہو رہا تجویز اخراج و احباد جب اس نے تکبر کیا نا تو اللہ نے تجویز کر دیا کہ اس کو اتارنا ہے کیا کر دیا تجویز کر دیا کہ یہ آسمانوں کے لائق نہیں ہے بہشت کے لائق نہیں ہے یہ پہلے یہ سوفی کا پوتر تھا یہ شیطان کہتا وہ سوفی کا پوتر بنا رہتا تھا بہشت میں بھی چلا جاتا آسمانوں پہ بھی چلا جاتا اب اللہ نے تجویز کی یہ کمین ایس نہیں ہے کیا لکھا ہے تجید اخراج احباز پر میں پس اتر جا اس جنت سے یا آسمانوں سے دونوں مراد ہیں پس نہیں لے اخبار سے تیرے یہ کہ تکبر کرے اس کے اندر وہ تکبر رہنے کی جگہ نہیں ہے نہ آسمان نہ بحث نکل جا بے شک زلیوں سے ہے آ اس نے عرض کیا موہلت دو مجھ کو اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے مجھ کو موحل دو قیامت تک ذرا غور فرمائیں قیامت ہوگا یوم باس وہ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا کیا تو دوسرا سور جو پھونکا جائے گا وہ مرے پڑے جو ہوں گے وہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے یا نہیں تو اس کے بعد موت آئے گی موت نہیں ہے جو کتنا خبر ہے وہ کہتا ہے مولا دو مجھ کو یوم باث تھا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر موت بھی نہ آئے ہمیشہ زندہ رہوں کیونکہ رہوم باث کے بعد تو موت نہیں ہوگی تو اٹھنے کا دن ہے موت کب ہوگی پہلا نفقہ کون سا نبکہ ہاں پہلے نفکے کے اندر موت آ سمجھ رہے ہو نا وہ سور پھکے گئے سراف تو اس کمی نے یہ کہا کہ مجھے موہلت ہو یوم باس کا اللہ تعالی نے فرمایا نہیں محلت ہوگی لیکن یوم باس کا نہیں کتنے تک وہ پہلے نقصے تھا کیا جب ساری دنیا مرے گی تو بھی مر جائے گا ساتھ اس کے بارہ موہلت تو اس کو ملی لیکن جتنا وہ چاہتا تھا اتنی ملی یا کم ملی وہ چاہتا تھا کہ دوسرا نقہ جو ہوگا نا اس نے تک اللہ نے فرمایا نہ سمجھے جی علا یوم الوقت المعلوم دوسرے مقام پہ ہے کہنے لگا محلت دو مجھ کو اس دن تک اٹھائے جائیں گے پرما بے شک تجھے محلت ہے لیکن دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ نفقہ اولاد ہے. کالا شیطان نے کہا بس سبابست کے گمراہ کیا تو نے مجھ کو البتہ ضرور بیٹھوں گا میں ان کی راہ زنی کے لیے لاہم کمانے کا گاگرو کا ہاں راہدنی کروں گا راستہ ماروں گا بیٹھوں گا میں ان کی راہضنی کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ سمت یا نہم <يَنَّهُم> پھر البتہ ضرور آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے نیچے لکھو یہ کنارا حصہ یہ بلی اسے پوری کوشش کروں گا کنارایا ہے سا یہ بلی سے سا میں نا کوئی بھئی جو کوئی آدمی کسی پہ پورا حملہ کرتا ہے نا تو چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے نہیں یہ بھی کہنے لگا کہ میں چاروں طرف سے ان کو گمراہ کروں گا یعنی سا یہ بلی کروں گا یہ کنارا کیسے ہے جی ایک مانا دوسرا مانا بھی سمجھتے جاؤ آؤں گا ان کے پاس آگے آگے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آگے ہے نہیں تو قیامت پر ایمان لانے سے روکوں گا کہ قیامت پہ ایمان نہ لاؤ اور پیچھے بھی آؤں گا پیچھے کا مانا دنیا پیچھے ہے یا نہیں آخر کہ دنیا میں من ہمیں کروں گا ان کو دنیا میں کیا کروں گا من دائیں بھی آؤں گا یعنی نیک سے روکوں گا دائیں آنے سے مراد کیا ہے اور بائیں بھی آؤں گا یعنی گناہوں میں کیا کروں گا مبتلا کروں گا یہ بھی سمجھ آ گیا نہیں بلا تاجر نہیں پائے گا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار کالا کا لخر و میرے عزیز یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کالا پہاوت میں فرمایا یا نہیں اب ادھر کی کیا ہے کالا کالا خرج میں نہ تکرار نہیں تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ پہلے کیا تھا تجویز تھی اخراج جو ہے بات کی اب کیا ہے نفاذ ہے کہ جیسے آپ کی حکومت جو ہے نا کوئی قانون پاس کرتی ہے لیکن نفاذ اسی وقت ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے پاس کرتی ہے قانون نفاذ بعد میں ہوتا ہے یہ نفاذ خراج ہے سر نکل جا بحث سے آسمان سے مظوما ذلیل اور تھکیلا ہوا ذلیل ہو کے تھکیلا پھر جو لوگ تیرے تابع ہوں گے وہ بھی تیرے ساتھ رہیں گے البتہ جو تابع ہوں گے تیرے ان میں سے پر کروں گا جہنم کو تم سب سے یہ تو جی انجام ہوا شیطان کا اب آدم علیہ السلام کے اعزاز کا بیان ہے اعزاز آدم شد عزیز آدم چو استخبار کرد خور شد شیطان جو چتقبار کرد اعزاز آدم ہے ٹھکانہ بنا دوں یہ اس کو ان کے سکون سے ہے سکنا سے تمہارا کراچی کے اندر سکون ہے یا سکنا ہے نہیں سکون ہے بیٹھے رہے تو باہر تو تم نہیں جاتے ہاں ہم نے دیکھا بڑی محنت کرتے ہو مسجد میں بیٹھے رہو کبھی نہیں دیکھا کو بازار کے اندر ٹھکانا بنا تیری بیوی بیویس کے اندر اور کھاتے رہو جہاں سے چاہو تم لیکن نہ قریب جانا اس راستے ہو جاؤ گے پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ پہلے سپار میں پڑھایا نہیں پس وسا ڈالا ان کے لیے شیطان نے جاگا جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا تاکہ ظاہر کرے لام آخبر کی ہے ظاہر کرے ان کے لیے اس چیز کو جو چھپایا گیا ان کے لیے ان کی شرم گاہ سے سمجھے کیوں کہ درخت جب کھایا تو بیشتی لباس اتر گیا یا نہیں وہ کیسے درخت کھانے سے بحثی لباس اترا یا نہ اترا یہی ہے جو چھپایا گیا شرم گاہوں سے وہ غائب ہو گئے وہ کالا ماں نہا کما تشریح وسو سا اور کہنے لگا نہ روکا تھا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ کیا ہمیشہ یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ جو آدمی اس درخت کو کھاتا ہے وہ بیس میں کیا رہتا ہے ہمیشہ فرشتہ بن جاتا ہے پھر زوردار قسمیں کھائیں کھائی بکاسما یہ کون سا باب ہے مبال مفالہ کا ہے یا نہیں یہ باب ہے مفالا یہاں مبالغے کے لیے ہے زوردار قسمیں کھائیں مفالہ بھرا ہے مبالغہ تو نیک آدمی کے سامنے کوئی قسم کھائے وہ مان لیتا ہے نیک دل آدمی مان لیتے ہیں کسم کا اور زوردار قسمیں کھائیں کہ بے شک میں واسطے تمہارے خیر خا سے بھی تو مان لیا ان کی قسموں کو دیکھ کے ایک غریب آدمی میرے پاس آیا کپڑے پھٹے پرانے بوڑھا تھا وہ دانت اس کا ٹوٹا ہوا تھا خون بہہ رہا تھا چیخنے لگا کہ میری امداد کرو میں نے ٹیلی فون کر دیا تھانے میں کہ اس کی امداد کرو خیرون نے امداد بھی کر دی اس کے بعد تحقیق یہ ہوئی وہ جو قسمے کھا رہا تو خود اپنا دانت توڑ کے آیا تھا خود جنہوں نے جھوٹ بولا کسمے کا ہی مجھے ترس آ گیا <laughs> اس کی تو باتیں کر دی تو جو آدمی سیدھا سادہ ہو نا اس کے سامنے پیار روئے چیخے قسمیں کا تو عام طور پہ مغالتے میں پڑ جاتا ہے وہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا کہ میں اسے تاکیف کرتا بعد میں مجھے وہ پتہ چلا پورے طریقے کہ اپنا دانت خود توڑ گیا تھا دلہ ہما بے ہو میرے عزیز یہاں سے غور فرمانا بعض لوگ مانا ایسے غلط کر دیتے ہیں کہ دلالت کی ان کو ساتھ کس کے دھوکے کے حالانکہ یہ مانا غلط ہے یہ لام کے بعد الف نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر باب ہوتا نو دلہ یا دلو دلالت تو الف لکھا جاتا ہے جب دلہ لام کے اوپر شب بارے دلہ الحدن دل کا ہوا ہے تو معلوم بھا وہ باب نہیں دل دلو کا یہ باب ہے لام کے بعد ہے یا اور یا کے اوپر کیا ہے اللہ کا دلّی تد لیا تن یہ سرافرفوں کا باب ہے دلہ یو دلی تد تن دل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کنویں کے اندر ڈول کو لٹکائیں وہ جیسے ادلا دلو ہوا گیا گا کنویں کے اندر ڈول کو لٹکائیں اس کو دلّا ہے تو ڈول اوپر سے نیچے آتا ہے نہیں تو دلّا کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اوپر سے نیچے کھینچ لیا اوپر سے نیچے کھینچ لیا دھوکا دیا اوپر بحث میں رہتے تھے پھر نیچے کہاں آ گئے وہ زمین میں آ گئے نا اب مانا سمجھ آیا اور کیا کرو ان باتوں میں چل لیا ان دونوں کو یا دوسرا مانا نیچے لے آیا ان دونوں کو ساتھ دھوکھے فلم شجرا پس جب چکھا دونوں نے درخت کو تو ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ اور شروع ہوئے چپکاتے تھے اپنے اوپر پتے بحس کے بہشتی لباس تو چلا گیا نا تو پھر تھے تو باہیا پھر کیا کرتے تھے جلدی جلدی بڑے بڑے پتے توڑ کے درختوں کے اپنے اوپر چپکاتے تھے تاکہ شرم کا اپنی محفوظ کریں وہ اناضما اور پکاریں ان دونوں کو ان کے رب نے کیا نہ روکا تھا میں نے تم کو اسی درخت سے اور کہا تھا میں نے تم کو کہ شیطان تمہارا دشمن کا ہے سری ہے بابا اللہ تبارک و تعالی کی تکلیمتے ہی ہیں جس کو وہی وہ جانتا ہے ہاں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے کس کو شیطان کو تو کچھ کر سکتا تھا بابو بھیجنا جو نیچے ہاں اللہ تعالیٰ نے آتا علیہ السلام کو کس کا خلیفہ بنایا زمین کا خلیفہ بنایا نا آخر نیچے بھیجنا تو تھا اسباب بن جاتے ہیں یعنی ایک اشارہ تھا اس چیز کا کہ تم جاؤ گے زمین کے اندر زمین عالم اسباب ہے خیال کر کے رہنا شیطان بھی گمراہ کرے گا یہ سارا ایک مقدمہ الجائش کا مبزہ تھا چیز دکھانے کا کہتا ہے اپنا حافظ شیرازی کہ عجیب تماشا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا جی قال ربنا ظلمنا انفسنا یہاں پہنچ گئے نا کالا کے نیچے کو جنت میں بہشت میں اے پہلے میں خود وشواس کے اندر رہ گیا کہ بہت سے مولو صاحبان کہتے ہیں کہ آزم و نے نیچے آ کے توبہ کی کہتے ہیں یا نہیں تو میں بھی اسی تحقیق کے اندر تھا کہ کہاں توبہ کی لیکن تفاصر میں مجھے یہ مل گیا حوالہ کہ وہاں ہی توبہ کی کہاں بس اللہ جو ناراض ہوا نا تو وہاں بحث کے اندر ہی توبہ کر دی اور یہ کالے اللہ نے کہاں سکھ رہا ہے انگو؟ بحشت میں تو کہا دونوں نے جنت میں ربنا اے ہمارے پور ہم نے قصور کیا اپنی جانوں کا اور اگر نہ بخشا تو نے ہم کو نہ رحم کیا تو ہو جائیں گے خاصرین میں سے اچھا جی تو بحث کے اندر جی توبہ ہی قبول ہو گئی اللہ تعالی نے کرم بھی فرمایا لیکن پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب توبہ قبول ہوگی تو بحث کے اندر رہے یا نیچے آئے تو پہلے سپاہ رہے ہیں. میں پڑھا چکا ہوں اس بات کو تو پہلا اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا نا وہ ہاکے مانا تھا اب حکم کیا ہے حکیمان حکومت بتا چکا ہو نا ہاں کہ بیچتے نیچے جاؤ لیکن بادشاہ بن کے جاؤ کیا آ, تمہارا مقام اونچا ہوگا سلطنت تمہاری ہوگی دنیا کے اندر ہے پر اللہ تعالی نے اے بھی تو اترو نیچے اترو زمین کے اندر تمہاری سلطنت ہوگی لیکن وہاں ابتلا بھی ہوگا کیا ہوگا آزمائش بھی ہوگی کیونکہ انسان انسان کا کیا ہوگا دشمنی انسان لاڑ رہے ہیں یا نہیں پھر اتر جاؤ زمین میں اس سال میں کہ بعد تمہارا پاس کا دشمن ہوگا اور واسطے تمہارے زمین کے ٹھکانا ہوگا نفع اٹھانا ایک وقت ہے کال افی آتا جاؤ پھر اس زمین کے اندر زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے اور وہاں سے نکالے جاؤ گے یہاں مرزئی کہتے ہیں ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے انسانوں کو کہ تم زمین کے اندر زندگی گزارو گے تو اگر عیساء السلات السلام زندہ ہیں تو ان کی زندگی کہاں ہونی چاہیے زمین میں ہونی چاہیے اور باہر وہ بھی تو دلیلیں پکڑتے ہیں چاہے پوری ہو دلیل چاہے نہ ہو تو تاہیون کے نیچے تم لکھ لو حیات متعارفہ مراد ہے وہ میں سمجھاتا ہوں حیات متعارفہ یہ مشہور زندگی جو ہماری تمہاری ہے زمین کے اندر زندگی گزارو گے یعنی حیات متعارفہ مراد ہے بھئی ہماری حیات متعارفہ کیا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں کیا کھاتے پیتے نہیں ہو تم ٹھیک کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں ہانگتے ہیں متتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اوپر ہیں ان کے اندر صفات ہیں یا بشری صفات ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہانکتے ہیں نہ موتتے ہیں <laughs> تو زمین کے اندر جو فرمایا زندگی گزارو گے کون سی زندگی یہی متعارف ہے یار ہی ہے